قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مهدي أن غيلانا عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهبه الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هاديله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله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 اللهم بارك على محمد وعلى عل محمد کمابارت علی ابراہیم واحل علی ابراہیم انک حمید مجید سبحان کل ملنا علامہ انک انتل علیم الحکیم ربش رحلی سودری میسر علی عمری وحد العدم یفقہ قولی أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب ما يتقى من محقرات الذنوب یہ باب نمبر بتیس ہے کتاب الرقاق سے اور اس کا موضوع یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا اور چھوٹے گناہوں کے ارتقاب سے اپنے آپ کو بچانا یہ انتہائی ضروری بھی ہے اور ایک انسان کی عاقبت کی حفاظت کے لیے بڑی اس کی اہمیت بابو مایوتقاء میں محقرات دونوں بچا جائے ایسے گناہوں سے جنہیں حقیر سمجھا جاتا ہے محقرات اسم فائل اسم فعل کا سیرا ہے باب تفعیل سے محقرات یا محق ایسا گناہ جس کو حقیر قرار دیا جائے تو ایسے گناہوں سے بچاؤ اختیار کرنا چاہیے یہ ہر بندے کی ضرورت ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں ایک قول لائے ہیں جناب انس المالک خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرماتے ہیں کہ ان لتعملون لطا ادب کو فی آئی نے کمب تم ایسے عمل انجام دیتے ہو ایسے کام کرتے ہو کہ وہ کام تمہارے نزدیک تمہاری آنکھوں میں تمہاری نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں ایسے گناہ کرتے ہو کہ وہ گناہ تمہارے نزدیک بالوں سے بھی زیادہ باریک ہیں اور ان کن نازا نغدو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات یا الموبقات اور بلا شبہ ہم ان گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موبقات میں شمار کرتے تھے موبقات یعنی محلکات امام بخاری رحمہ اللہ نے موبقات کا معنی خود ذکر کیا الموبقات یعنی المحلک تباہ کن ہلاک کر دینے والے برباد کر دینے والے تو جناب بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث میں اپنی اس گفتگو میں اپنے دور کے جو تابعین تھے ان سے مخاطب ہیں انس مالک رضی اللہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں شامل ہیں جن کو اللہ تعالی نے لمبی عمر دی ان سو سال سے زیادہ ان کی عمر تھی اور ان صحابہ میں ان کا نام ہے جو آخر میں فوت ہوئے اپنے دور کے جو کچھ تعبین تھے ان کے شاگرد وغیرہ ان سے گفتگو فرما رہے ہیں کہ تم آج کل ایسے کچھ کام انجام دیتے ہو تم انہیں بالوں سے زیادہ باریک سمجھتے اور بعض روایتوں میں اس طرح بھی آتے ہے کہ وہ کام تمہارے نزدیک ایسے ہیں جیسے نار پہ مٹھی مکھی بیٹھی اور تم نے اڑا دی اور کوئی نوٹس نہ لیا اس طرح تم نے قرار دیتے ہو لیکن وہ گنا ہم نبی السلام کے دور میں مہلک شمار کرتے تھے تباہ کن کہ اگر ہم نے یہ کام کر لیا ہم برباد ہو جائیں گے ہم تباہ ہو جائیں گے تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کے اندر جس قدر تقوا زیادہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی خشیت زیادہ ہوگی اسی قدر وہ گناہ کی حیبت اور گناہ کی خطورت سے ڈرتا ہوگا چنچی جی یہ صحابہ کا دور نبی اسلام کی صحبت یافتہ اور ہر گناہ کو مہلک شمار کرتے تھے اور جون جون وقت آگے بڑھتا گیا اور تکوار خشیت میں کمی آتی گئی تو, تو لوگ ان گناہوں کو ہلکا لینے لگے اور بال سے بھی باریک سمجھنے لگے تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ گناہوں کو ہلکا نہ لیا جائے امام بخاری کا جو باب ہے ما محکرات محقرات تو یہ محقرات محکب کا لفظ انہوں نے دو احادیث سے لیا ہے ان حادیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لائے نہیں ہے صحیح بخاری میں لائے نہیں ہے مگر بعد میں وہ لفظ استعمال کر کے ان احادیث کی طرف اشارہ کر دیے وہ احادیث حسن درجے کی ہیں اور ان کی صحت اس کی نہیں کہ انہیں صحیح بخاری میں لایا جاتا ہے تو محقرات جنوب کی اصطلاع امام بخاری نے استعمال کر کے اپنے پڑھنے والوں کا ذہن ان دو احادیث کی طرف پھیرا ہے حدیس کون سی ہیں ایک ساحل ابن سعد کی روایت سے رضی اللہ ہو یہ مصنف احمد اور طبرانی کبیر میں یہ حدیث موجود ہے مسند احمد میں اور اس کے الفاظ ہیں ای یا کم کہ بچو تم ایسے گناہوں سے جنہیں محقرات قرار دیا جاتا ہے چھوٹے حقیر ان سے بچو ف انما مثل محکرات جنور کا مثلاً قوم نابال و بسن چھوٹے گناہوں کی اور حقیر سمجھے گئے گناہوں کی مثال اس قوم کی سی ہے جو لمبا سفر کرتی ہے اور پھر تھکاوٹ اور بھوک کی بنا پر کسی وادی میں پڑاؤ ڈالتی ہے لیکن وہاں کھانے کا انتظام موجود نہیں پکانے کا انتظام موجود نہیں اور لوگ بھوکے ہیں تو جا اذا بعد و عذاب تو سارے لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور ایندھن اکٹھا کرنے لگے ایک شخص ایک لکڑی لایا دوسرا دوسری لکڑی لایا حتیٰ جمع ہو معیفہ ہوں حتیٰ کہ اتنا ایندھن اکٹھا کر لیا جس سے ان کا کھانا تیار ہو گیا وہ اِن محکرات جنوب مسا یو اخذ ووبے کو اور اگر چھوٹے گناہوں کی بنا پر بندے کو پکڑا گیا تو وہ گناہ بندے کو ہلاک کر دیں گے اس مثال میں نبی علیہ السلام نے دو چیزیں سمجھائی ہیں ایک یہ کہ ایک ایک دن کا جمع ہو کر ایندھن کا ڈھیر لگ گیا تو چھوٹے گناہ اگر بار بار کرو گے تو جمع ہو کر گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا ان الجوال من الحس بڑے بڑے پہاڑ کینکریوں سے بنتے ہیں ایک کینکری پھر دوسری اور پھر جمع ہوتے ہوتے پہاڑ بن جاتے ہیں تو اسی طرح ایک گناہ پھر دوسرا خواہ وہ چھوٹے ہے کیوں نہ ہوں لیکن جمع ہوتے ہوتے وہ گناہ بھی پہاڑوں کی چوکیوں کی طرح کھڑے ہو جائیں گے اور نبی علیہ السلام نے اس مثال میں دوسری بات یہ سمجھائی ہے کہ آپ نے ان چھوٹے گناہوں کو ایندھن سے تشویش دی ایندھن سے انہیں قوم کو اپنا کھانا تیار کرنے کے لیے ایندھن کی ضرورت تھی تو ایک ایک لکڑی ایک ایک تنکا سب لائے اور ایندھن کا ڈھیر لگ گیا اور اس ڈھیر کو آگ لگی آگ میں چھوا اور وہ ڈھیر جل اٹھا اور کھانا تیار کرنے کے قابل ہو گیا تو یہ مثال گناہوں کی کہ گناہ جمع ہوتے ہوتے ایسے ہو جائیں گے کہ ان کو آگ پکڑ لے اور بندہ اپنی تباہی اور بربادی کا سامان خود ہی پیدا کر لے تو اس لحاظ سے چھوٹے گناہ بھی خطرناک ہیں تو اس حدیث میں محقرات جنوب کا لفظ استعمال ہوا اور امام بخاری کا باغ بھی اسی لفظ کے ساتھ ہے ما مایوقی محقرات جنوب تو حدیث امام بخاری لائے نہیں مگر اس باب میں اشارہ کر دیا اس حدیث کی طرف اور ایک دوسری حدیث بھی ہے جو نسائی سننقبرہ میں اور بن میں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی النحا کی روایت سے نبی اسلام نے ان سے فرمایا تھا عائشہ یا عائشہ تو ای کی و اور آتف دنو فعین اللہ من اللّہ تعالبََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ عائشہ ان گناہوں سے بچنا جو محقرات ہیں جن کو چھوٹا سمجھا گیا چھوٹا قرار دیا گیا ان سے بچنا فعم الحہٰ من اللہ تعالي <طَالِبًا> ان گناہوں کا بھی اللہ تعالى کی طرف سے طالب مقرر و موجود ہے یعنی وہ گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں یعنی کہ كہ چھوٹے گناہ مرائقہ لکھتے نہیں ہیں جو کرامن کہ رامن کا ایک فرشتہ گناہ لکھ رہا ہے اور ایک نیکیاں لکھ رہا ہے یہ نہیں کہ فرشتہ صرف بڑے گناہ نوٹ کرتا ہے چھوٹے چھوڑ سے نہیں ایک ایک لمحے کی رپورٹ تحریر ہو رہی ہے تو چھوٹے گناہوں کا بھی طالب اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اور فرشتہ لکھ رہا ہے اور قیامت کے دن میں وہ گناہ سامنے آ جائیں گے اور اگر وہ گناہ بندے کے پکر کا وائس بن گئے تو بندے کو تباہ کر دیں گے برباد کر دیں گے اس کی کئی وجوہات اور اسباب ہیں ایک وجہ تو یہ کہ انسان چھوٹے گناہوں کا ارتقاب کرے اور چھوٹے گناہوں کا خوف اس کے دل سے دور ہو جائے جب بندہ ایک عمل کا عادی ہو جائے تو پھر وہ عمل آسانی سے کرتا رہتے تو چھوٹے گناہ اگر کثرت سے اپنائے جا رہے ہیں اختیار کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے ان کی اہمیت اور ان کی خطورت انسان کے دل سے نکل جائے اور ان گناہوں کے بوجھ کو انسان فراموش کر دے اور گناہوں کو ہی بھلا بیٹھے بڑے گناہ تو یاد رہتے ہیں چھوٹے گناہ یاد نہیں رہتے اور یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہے کتاب الزہد اسد نے موسا کی اس میں ایک قول ہے نبیلاسلام کے صحابی ابو یوب انصاری رضی اللہ عنہ کا فرماتے ہیں کہ ان رضمل الحسن فیافیق وینسل محک فیل وقت احاطت میں ہی ایک انسان ایک نیکی کرتا ہے دو نیکیاں کرتا ہے چار نیکیاں کرتا ہے اور ان نیکیوں کے پہلو بہلو جو چھوٹے گناہوں اس نے کیے ہوتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں نیکی کا غرور اس کے اندر آ جاتا ہے اور چھوٹے گناہوں کو فراموش کر دیتا ہے بھلا بیٹھتے اور پھر فضل اللہ جب وہ کل اللہ سے ملے گا وقت و حادث تو چھوٹے گناہ اس کو گھیر چکے ہوں گے یعنی جن گناہوں کو وہ بھلا بیٹھا ہے اور عام طور پہ یہ بھلانا چھوٹے گناہوں کے ساتھ خاص ہے بڑے گناہ تو انسان کو یاد ہی رہتے ہیں لیکن چھوٹے گناہوں کو بھلا بیٹھا اور جو دو چار چھ نیکیاں کی ہیں ان کے نشے اور غرور میں مبتلا ہے اور کل جب مر کے اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو دیکھے گا کہ چھوٹے گناہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا اور وہ نیکیاں کہاں گئی جن کا غرور اس کو اس نہج پر لے گیا کہ چھوٹے گناہوں کو شمار ہی نہیں کر رہا انہیں بھلا بیٹھا ہے یہ قول ابو بنسائی رضی اللہ عنہ کا بڑا قابل غور ہے کہ ایک انسان چھوٹے گناہوں کو بھلا بیٹھتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کہ ان گناہوں نے بندے کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے وہ رجولہ لیہس فلاح یضال المنہا حتى حت عیلقل عامن اور ایک انسان ایک بڑا گناہ کرتا ہے وہ اس کو یاد رہتا ہے اس سے وہ ڈرتا بھی رہتا ہے مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا وہ انسان بھلا نہیں پاتا استغفار بھی ہو رہا ہے توبہ بھی ہو رہی ہے اور وہ اس کو یاد بھی ہے تو ایسا انسان جب اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو بالکل وہ امن میں ہوگا اور بے خوف ہوگا یہ چھوٹے اور بڑے گناہ کا فرق ہے بڑا گناہ اگرچہ مہلک ہے تواہ کن ہے لیکن وہ یاد رہتا ہے اور بندہ توبہ اور استغفار کر کے اس معاملے کو صاف کر سکتا ہے یا اس گناہ پر اس کے دل میں ندامت موجود ہے ندامت کو بھی توبہ کہا گیا یا اس گناہ پر خوف اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو کبھی اپنے آپ سے الگ نہیں کرتا تو وہ خوف اور وہ ندامت اس گناہ کو پاک صاف کر سکتی ہے اور ایسا بندہ جب اللہ کو ملے گا کل مرنے کے بعد تو وہ بالکل امن میں ہوگا اس گناہ کے تعلق سے بے خوف ہوگا اور اس کے برعکس یہ شخص جو چھوٹے گناہوں کا مرتکب ہے اور نیکیوں کا غرور بھی اس کے اندر موجود ہے حتیٰ کہ ان نیکیوں کی بنا پر چھوٹے گناہ بھلا بیٹھا تو کل اس کو مرنے کے بعد اندازہ ہوگا کہ وہ گناہ سارے موجود ہیں اور ڈھیر کی شکل میں اس بندوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں پھر جو محفارات و جنوب ہیں جن گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے بعض اوقات ایک انسان انہیں اس قدر فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اس گناہ کی حیبت ختم ہو جاتی بلکہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا اور اس کو جائز سمجھ بیٹھتا اور یہ چیز تو بعض اوقات انسان کو کفر کی وادی میں ذکیل دیتی ہے کہ اللہ تعالی نے جس چیز کو حرام قرار دیا اس کو آپ حلال سمجھ بیٹھے فقہا کی اصطلاح میں اس عمل کو اشتحلال معاشیت کہا جاتا کہ بندہ ایک گناہ کے کام کو حلال سمجھ بیٹھے جو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو حلال سمجھ بیٹھے اور یہ کب ہوگا جب اس کے دل سے چھوٹے گناہ کی حیبت اٹھ جائے ختم ہو جائے اور وہ بڑی جرت کے ساتھ وہ گناہ کرتا رہے کرتا رہے حتیٰ کثرت کی بنا پر وہ اس کو حلال ہی سمجھ بیٹھا اور یہ استحلال معاشیت جو ہے یہ پھر قبیرہ گناہ سے بڑا جرم قرار پائے گا گناہ پھر ذات ہی چھوٹا تھا مگر کثرت ارتقاب کی بنا پر وہ اس کو درست اور جائز سمجھ بیٹھا تو پھر یہ بڑے گناہ سے بھی زیادہ ہیبت ناک اور خطرناک ہوگا تو محکرات الظن کا معاملہ اپنی جگہ بہت ہی سنگین ہے اگرچہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے چھوٹے گناہوں کی بخشش کا ذکر اعمال صالحہ کی صورت میں موجود ہے انسان وزو کرتا ہے گناہ جھڑ جاتے ہیں وزو کر کے مسجد جا رہے ہر قدم پر گناہ گر رہے ہیں جمعے کے دن بعض اہتمامات ہیں پورے دس دن کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ بعد روزے ایسے ہیں جو دو دو سال یہ ایک ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہیں مگر یہ سارے چھوٹے گناہ ہیں چھوٹے گناہ نیکیوں سے جھڑ جاتے ہیں لیکن یہ جو امور ہم نے ذکر کیے ان امور کی بنا پر چھوٹے گناہ بڑے پر ہیبت ہو جاتے ہیں اور انسان کے لیے تباہ کن ہو جاتے ہیں جس کی دلیل جناب کا یہ قول یہ کنہ نعودہ اللہ رسول اللہ صنب کہ جن گناہوں کو آج تم بالوں سے زیادہ باریک سمجھتے ہو ہم نبی کے دور میں انہیں مہلک شمار کرتے تھے تباہ کن قرار دیتے تھے تو ان وجوہات کی بنا پر چھوٹے گناہ ازہد خطرناک ہیں انسان انہیں چھوٹا قرار دے کے بھلا بیٹھے اور فراموش کر بیٹھے اور یہ چیز اس کے نقصان دہ ہے جن گناہوں کو فراموش کر بیٹھا کل مرنے کے بعد وہ دیکھے گا کہ انہی گناہوں نے اس کو گھیرا ہوئے اور اس کی بربادی کا سامان بنے ہوئے کہ جن گناہوں کو چھوٹا قرار دے کر اور ان کی جو خطورت اور حیبت اپنے دل سے نکال کر اور کثرت ارتقاب کی بنا پر حلال ہی سمجھ بیٹھا تو پھر یہ استحدالِ معاشیت بہت بڑا جرم ہے جو کہ ناقابل معافی ہے لہذا ہر گناہ کی حیبت انسان کے دل میں ہونی چاہیے گناہ کبیرہ کی حیبت اپنے مقام پر ہے اور گناہ صغیرہ کی حیبت اپنے مقام پر ہے اور بندہ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے اور یہی حقیقی تقوع ہے تختہ بون حین بہ ہوا عند عظیم ایک چیز کو تم معمولی سمجھتے ہو اور معمولی سمجھتے سمجھتے نوبت یہاں تک آجائے کہ اللہ کے ہاں وہ معاملہ بڑا ہو جائے بڑا بن جائے اور تمہارے لئے خطرناک بن جائے اللہ تعالی المستحان جی اقول <تصفيق> رحمہ اللہ تعالی بابن الاعمال بالخواتین وما یقاق منہا قال حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعب الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم فقال من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جره فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فضضعه بين سجيه فتحامل عليه حتى فرج من بين كتفه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة خواتین باب العمال بالخواتین وما یوخاف منہ یہ باب ہے کہ اعمال کا تعلق خاتمے کے ساتھ ہے اور اس تعلق سے جو خوف انسان کے اندر ہونا چاہیے اس خوف کا ذکر یہ ایک انسان جہاں گناہوں سے ڈرتا ہے معصیتوں سے ڈرتا ہے تو اگرچہ وہ نیک مال انجام دے نیکیاں کرے لیکن اپنے خاتمے سے ڈرتا رہے کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا اور موت کیسے آئے گی کیونکہ انسان جو عمل خاتمے کے وقت انجام دیتا ہے اسی عمل میں ہمیشہ رہے گا اور شمار کیا جائے گا اور جب قیامت کے دن اٹھے گا تو وہی عمل کرتے کرتے اٹھے گا تو پھر یہ چیز انتہائی خوف کا باعث ہونی چاہیے بندے کے لیے وہ کتنا ہی نیک و سالح ہو ایک محد س اللہ کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو جس چیز نے سب سے زیادہ رلایا وہ خاتمے کے بارے میں ان کی سوچ خاتمے کا سوچنا اور خاتمے کو اپنے سامنے رکھنا اور اسی بنا پر وہ روتے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہاتمہ کس حالت میں آئے اور کس شکل میں آئے معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون ہے کون سا جسم اور کون سا انسان جنت کے قابل ہے اور کون سا انسان جہنم کے قابل اللہ رب العزت نے دعوت ہر بندے تک پہنچا کہ حجت قائم کر دی اتمام حجت ہو چکی لیکن جو خاتمے کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اسی علم کی روشنی میں ہے کہ وہ جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون بے پرواہ ذات ہے وہ لہذا اس تعلق سے ہمیشہ ہمیں مبتلا خوف رہنا چاہیے اور کبھی اس خوف سے باہر نہ نکلیں اچھے خاتمے کی دعا کرنی چاہیے اور اچھے خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے شریعت نے ان امور کی رہنمائی کی ہے جو امور اچھے خاتمے کا سبب بنتے ہیں اور ذریعہ بنتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ سب اللہ الدین آمن بال في ثابت حفل حیاتِ دنیا و فل کہ اللہ رب عزت اہل ایمان کو ثابت قدمی یاد فرماتا ہے دنیا کی زندگی میں اور قیامت کے زندگی یہ ثابت قدمی تاحیات قائم رہ سکتی کہ انسان کی موت اسی ثابت قدمی کی صورت میں آئے مگر یہ بالقول ثابت قول ثابت کی برکت سے اور قول ثابت لا الہ الا اللہ ہے کہ ایک انسان توحید کو سمجھے توحید کا ادراک کرے توحید کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرے اور فہم توحید کے لیے ہمیشہ مستعد رہے توحید کا سچا خادم ہو توحید کے نشر کی اس کے اندر ایک عادت بلکہ شوق اور ذوق ہو یہ تعلق میں توحید جو ہے حسنِ خاتمہ کی علامت ہے پھر یہ توحید اس کے ہم رکاب رہے گی علیہ اسلام کی حدیث ہے من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ بخد الجنت کہ جس شخص کو اللہ تعالی موت سے قبل لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق زیدہ وہ جنتی ہے لیکن خالی پڑھنا نہیں خالی پڑھنے والے بے شمار ہو سکتے ہیں مگر یہ پڑھنا صحیح فهم صحیح علم اور ادراک کے ساتھ جس کی دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مما تباہ علم الہ اللّہ داخر جنح جس شخص کی موت اس طرح ہے تو اس کو موت سے قبل علم ہو جائے لا الا اللہ کا یہ کلمہ کیا ہے کلمے میں جو لا نفی ہے اس نفی کا تقاضا کیا ہے اور علد اللہ جو اسبات ہے اس اسبات کا تقاضہ کیا ہے اور نفی اور اس کے مفہوم پر پوری طرح ڈٹ جائے اس علم اور معرفت پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنتی تو یہ توحید پر فواد تاجم حیات ثابت قدمی کی ایک علامت ہے تو بندہ اس پر قائم رہے پھر نبی السلام کی ایک حدیث ہے ترب تو فی گم امر ہی نہیں لم تو کتاب اللہ و تھی کہ تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو تم تھامے رہو گے تم گمراہ نہیں ہوگی کبھی گمراہ نہیں ہوگی جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھو ایک ہاتھ میں کتاب اللہ ہو دوسرے میں سنت رسول اللہ ہو جب تک جب تک یہ دو چیزیں آپ کے ساتھ ہیں اور آپ نے پوری قوت سے ان کو پکڑا ہوا اور تھامے ہوا ہے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگی تو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اپنے عقیدے کی عمل کی رہنمائی کی فضائل کی بنیاد کتاب و سنت کو بنا لینا حسنِ خاتمہ کی دلیل ہے کہ اللہ تر ایسے بندے کو گمراہ نہیں ہونے دے گا نہ اس کے دل کو پھیرے گا اور نہ موت کے وقت اس سے کوئی ایسی معصیت کا کام کروائے گا جو اس کی بربادی کا پیغام ثابت ہو بلکہ وہ حق پر قائم رہے گا اسی کتاب و سنت کے ساتھ تبسف کی بنیاد پر اور قوی پکڑ اور احتسام کی بنیاد پر تو اس طرح کے بہت سے امور آپ کو ملیں گے جو ایک انسان کے حسنِ خاتمہ کی علامت بنیں گے اور ایک انسان کی بہترین موت کا باعث اور سبب بنیں گے تو یہ خاتمے پر اعمال کا جو دار و مدار ہے یہ ایک بڑی قابل فکر اور قابل غور حقیقت ہے جس کے تعلق سے انسان کے دل میں اگر خوف ہوگا یہ خوف تو ہر حکمت کا جو ہے وہ سردار ہے اگر یہ خوف بندے کے اندر موجود ہے تو اللہ اس خوف کو قبول کر کے اس کا خاتمہ اچھا بنا دے گا اور وہ قابل قدر ہوگا حسنِ خاتمہ کی بنا پر کامیاب ہوگا کیونکہ جس عمل پر انسان کی موت آتی ہے اسی عمل میں وہ قیامت تک لکھا جائے گا اور قیامت کے دن وہ عمل کرتے کرتے اٹھے گا کتنے ہی لوگ ایسے جن کو نماز میں سجدے کی حالت میں موت آ گئی اس طرح شہید ایک اطاعت کرتے ہوئے اپنی جان دے رہے ندی رسلان کی حدیث ہے یا تہید یوم القیام بداج ہو تش وہ کہ شہید قیامت کے دن آئے گا اس شان کے ساتھ آئے گا اس کی شہرت کٹی ہوگی اور اس سے خون ابڑ رہا ہوگا الون ور ری ہری ہر مسک رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی جو کام کرتے کرتے اس نے اپنی جان پیش کر دی وہی کام کرتے کرتے اٹھے گا اور مستضاد یہ ہے کہ اس, اس کا جو خون ہے اس سے جنت کی جو مشق اس کی خوشبو پہلے کی میدان محشر میں اور دنیا اس خوشبو کو محسوس کرے گی اور جان لے گی کہ یہ وہ خوش نصیب ہے جس کو دنیا میں شہادت کی موت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تو جو کام کرتے کرتے بندہ دنیا سے جاتا ہے وہی کام کرتے کرتے اٹھتا ہے صحیح بخاری میں اس شخص کا قصہ مذکور ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پر سوار تھا حج کر رہا تھا اور تلبیہ پڑھ رہا تھا لبیک اللہ لبیک اور نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ اپنے فریضہ حج کیا جہی میں مصروف تھا اچانک اس کی سواری کا پاؤں کسی دل میں سراخ میں داخل ہوا اور اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ شخص گردن کے بل گر کر وہیں فوت ہو گیا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کف اس کو احرام کی چادروں میں کفن دے دو الگ سے کفن کے انتظام کی ضرورت نہیں ہے اور ولا تو خن رو راسا ہو اور اس کا سر نہ ڈھانپنا ولا تو خن نے اور اس کو خوشبو نہ لگانا ایسا کیوں کہا اس لیے کہ حج کرتے کرتے حالتِ احرام میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے فوت ہوا اور حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا ناجائز ہے تو نہ خوشبو استعمال کرو نہ اس کا سر ڈھانپو اور انہیں چادروں میں جو احرام کی دو چادریں ان میں کفن دے دو یہ کفن اس کا قیامت تک برقرار رہے گا اور قیامت کے قائم ہونے تک یہ کسی حج کی حالت میں رہے گا اور یہ ایسی عمل قیام ملبدعین اور قیامت کے دنشوں سے اٹھے گا تلبیہ پڑتے ہوئے لبے اللہم اللہ پکارتے ہوئے اٹھے گا جو کام کرتے کرتے دنیا سے کیا وہی کام کرتے کرتے اٹھے گا تو ایک انسان کو اچھے خاتمے کے لیے حسنِ عمل یا قانون پر توجہ دینی چاہیے اچھائیاں کرے اچھے عامال کرے نبی السلام کی حدیث ہے خیر استحمل ح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ ارادہ خیر فرما لے تو اللہ اس کو استعمال کرتا صحابہ نے پوچھا کہ کئی فیصلہ میں ہو استعمال کرنے کا معنی کیا ہے تو رسول اللہ وسلم نے شاد فرمایا یقف یقم علیہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک امال کی توفیق دیتا ہے نیک مال اس پر کھول دیتا ہے اور وہ اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے سمیک میں تو آ جائی اور پھر نیک عمل کرتے کرتے اس کو اٹھا لیتا ہے تو یہ اچھا خاتمہ حسنِ خاتمہ تو امام بخاری کا یہ بات کہ اعمال کی صحت و قبولیت اور اعمال کی بنا پر بندے کی کامیابی اس کا دار و مدار بندے کے خاتمے پر ہے ایک حدیث پیش کی ہے سحل بن ساحل فاعدی رضی عنہ کی روایت سے نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا راج القاطل المشرقین یہ میدان جہاد میں نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا مشرقین سے لڑ رہا تھا صحابہ بھی ساتھ تھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بندہ لڑ رہا مشرقین سے وقان من آگ میں مسلمین غنان آئے ہوں اور وہ اس دن مسلمانوں میں سب سے بڑا تھا باعث بار کفایت کے یعنی وہ اکیلا ہی سب کی طرف سے کافی جو ہے وہ شمار ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا ہی اگر اس سے لڑتا رہتا تو یقیناً وہ مشرقین کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتا تو بہ کفایت اور الخنا کے وہ اس دن سب سے بڑا تھا فقال تو رسود اللہ عمی اللہ منظر دیکھ رہے تھے فرمایا من احبر النار فم بر خاضہ اگر کسی کو شوق ہو خواہش ہو کہ وہ کسی جہنمی انسان کو دیکھے اگر جہنمی انسان دیکھنے کی خواہش ہے کسی کو تو فلجند وہ اس شخص کو دیکھ لے جو بڑی شجاعت اور بڑی بے جگری سے لڑ رہا ہے یہ جہنمی ہے اگر کسی کو جہنمی انسان دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو تو بعض حدیث میں صحابہ یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ جیسا یہ کتال کر رہا ہے ویسا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں جس جو مردی اور شجاعت سے یہ لڑ رہا ہے مشرق ان سے ایسی بہادری کبھی ام نے دیکھی ہی یہ تو میدان جنگ میں بہادری کا جوہر دکھا رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ یہ جہنمی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا چنانچہ فتح اور راج ایک شخص اپنے طور پر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہ میں دیکھتا ہوں اس کا معاملہ کیا بنتا ہے فلم کے علی الادا وہ اس کے پیچھے جا رہا ہے اور وہ اسی طرح لڑ رہا ہے اسی طرح لڑتے لڑتے آگے بڑھ رہے ہیں یہ بات حدیث میں اگر کسی کو اکیلا دیکھتا تو اس کو کاٹ ڈالتا اور اگر مشرقین دو چار چھ دس کہیں جمع ہوتے تو ان کے اندر کود جاتا اور ان کو مار مار کر قتل کر کے وہاں سے باہر نکلتا اس قدر شدت سے اس کا قتال تھا اس طرح لڑتا رہا وہ اور وہ بندہ اس کے پیچھے آتا رہا حتھا جرے ہا حتا کہ وہ خود بھی زخموں سے چور ہو گیا جو شخص اتنی شجاعت سے لڑ رہا تھا اسے بے پحاشا زخم آ گیا فستا اس نے جلدی موت کو طلب کر لیا جلدی موت کو طلب کرنے کا معنی خودکشی کر لی کیسے فقالب ضبابت صحیح صحیح تو وضاح ہو بین صدیئی ہی فتح ملا علیہ ہی اس نے اپنی تلوار کا دستہ زمین سے ٹیکا اور تلوار کی نوک پر اپنا سینا ڈال دیا اور اس پر جھول گیا اپنا سارا وزن تلوار کی نوک پر دے دیا چنانچہ وہ تلوار اس کے سینے سے آر پار ہو گئی اور دو کندھوں کے بیچ میں اس کے پش سے باہر نکل گئی مانا اس نے اس تلوار کے ذریعے خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو مار لیا اس شخص نے یہ منظر دیکھا ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص نبی اسلام کو واپس آ گیا اور آ کر کہا کہ اشحد ان رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں آپ نے اس شخص کے بارے میں جو بات کہی تھی ہم پریشان ہو گئے تو میں اس کے تعاقب میں نکلا وہ لڑتے لڑتے جب بے تحاشہ زخم کھا چکا ان کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور جلدی موت طلب کر لی خودکشی کر لی اور اپنے آپ کو خودکشی سے مار لیا نبی السلام جو بات سنیں فقال فرمایا انََد عمل الفیماسو امل اہل جن بَََََََََََََََََََََ المن اہل نعر ایک بندہ عمل کرتا ہے اور لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل جنت والا عمل ہے یہ اہل جنت میں سے جو یہ نیکیاں کر رہا ہے ایک نیکی دوسری نیکی اور بے بےدحاشہ نیکياں كہ جنت والا عمل ہے بن نہ لمن اہل نارى حقيقت يہ ہوتى ہے كہ وہ جہنموں میں سے ہوتا ہے اور وہ جہنمی ہوتا ہے وہ یام الفیمہ یارن ناس و عمل اہل نار اور وہ بندہ اور بعض بندے عمل کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا یہ سارے عمل جہنم والے کر رہے وہ من اہل جنّا جب کہ حقیقت یہ ہوتی کہ وہ جنتی ہوتا ہے وہ ان نمل اعمال میں اعمال کا دار مدار بندے کے خاتمے پر ہے یعنی ان اعمال کا خاتمہ کیا بنتا ہے اور بندے کا خاتمہ کس قسم کے اعمال پر آتا ہے اسی کے مطابق اس کا نتیجہ جو ہے وہ مرتب ہوگا اور اس کی جزا یا سزا قائم ہوگی تو اس لحاظ سے یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے کہ ہر انسان کے جو اعمال کا دار و مدار ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے حسنِ خاتمہ کی کوشش کرنی چاہیے اس کے لیے دعائیں بھی ہوں اور ثواب کے طریقے توحید کی پختگی اور کتاب و سنت کے ساتھ مضبوط تعلق اور مضبوط تمسک یہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے اور ہر منفی سوچ سے اپنے آپ کو بچائے نیکیوں کے غرور سے اپنے آپ کو بچائے نبی علیہ السلام نے سابق امتوں میں سے دو انسانوں کا واقعہ نقل کیا ہے بیان فرمایا ہے ایک انتہائی نیک تھا اور ایک انتہائی بدکار تھا جو نیکوکار انسان تھا وہ ہر نیکی کرتا اور جو بدکار اور فاصق اور فاجر تھا ہر گناہ کا ارتکاب کرتا اور نیک شخص اس برے شخص کو سمجھاتا اس کو واضح نصیحت کرتا مگر وہ قبول نہ کرتا اس پر کوئی اثر نہ ہوتا اور ایک دن اس نیک بھائی نے تنگ آ کر کہا کہ و اللہ ہی اللہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا تجھی اللہ معاف نہیں کرے گا اب احادیث میں اس واقعے کے تعلق سے دو چیزیں اللہ کے نبی نے بیان کی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت کے نبی کو کہیں بھیجی من ذلت اللہ علیہ ہے یہ ہم پر قسمے کھانے والا کون ہے کہ ہم فلاں کو معاف نہیں کریں گے یہ کون ہے یہ شخص اسے اختیار کس نے دیا ہے ان قدر فرد وہ النار ہو اسے میں نے معاف کر دیا اسے جہنم میں ڈال دی اسے جہنم میں ڈال دی اب دیکھیں ایک شخص مسلسل نیکیاں کر رہا ہے مگر اس کا انجام کیا ہوا اور ایک شخص گناہوں کا مرتقب ہے اور اس کا انجام کیا ہوا اور سونن نبی داؤود کی ایک حدیث کے مطابق جب دونوں کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لی اور جو نیک شخص تھا اس سے کہا کہ تم ہو جس نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا تم نے قسم کھائی تھی کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا اس نے کہا جی ہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسے معاف کر دیا اور تم جاؤ جہنم میں تمہیں جہنم میں ڈال دی اسے معاف کر دی یقینا ہر انسان کو بالکل ایک منتظر راستہ اختیار کرنا چاہیے آمال صالحہ اور ثبات اور دوام ہو عقیدے کی مارفت ہو اور اللہ کا خوف مسلسل اس کے ہمرکاب رہے اللہ رب ال کسی انسان کو نہ موت کے وقت کی اطلاع دی اور نہ خاتمے کے وقت کیا کیفیت ہوگی اس کی خبر دی موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں اور خاتمہ کیسا ہوگا کسی کو معلوم نہیں اس میں حکمت یہ ہے ایک انسان کو اگر اس کے خاتمے سے آگاہ کر دیا جائے کہ تمہارا خاتمہ اچھا ہوگا عمل صالح پر ہوگا تو وہ انسان اپنے خاتمے کے تعلق سے یہ بات جان کر تمرد کا شکار ہو جائے گا اس میں ایک غرور آ جائے گا سستی اور کاہلی آ جائے گی کہ میرا خاتمہ تو اچھا ہے ہی اب میں عمل کیوں کروں اچھے خاتمے کی نوید مل گئی اب میں محنت و مشقت کیوں کروں تو وہ پھر اعمال کے تعلق سے سست روی کا شکار ہو جائے گا اور ایک شخص کو اگر اس کے برے خاتمے کی خبر دے دی جائے وہ شخص جو ہے اپنے برے خاتمے کی خبر سن کر پھر وہ کا اور سرکشی کا شکار ہو سکتا ہے اور پھر وہ یہ سوچ کر کے میرا خاتمہ جو ہے ہی برا تو پھر میں نیکیاں کیوں کروں اور پھر میں افاعت کے کام کیوں کروں تو پھر وہ مزید گناہ اور معاشیتوں پر جری ہو سکتا ہے نبی اسلام کی ایک حدیث کا ہم ترجمہ مزید پیش کرتے ہیں کہ بن نسعود کی روایت سے ہے ان عہدہ کم لہجہ امل ہو بے امل اہل جن حتی مائیکون و ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے حتیٰ کہ اس کی اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے یس دیکھو ال اس پر تقدیر غالب آتی ہے فیا عمل ومل احل نار تو ع موت کے وقت وہ جہنم والا کام کر بیٹھتا ہے فیادقروحہ اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے فعن راج المل ومل اہل نار اور ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے حتیٰ ما یقون و بین ذرا حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے یس بک علیہ اس پر تقدیر غالب آ جاتی ہے فیا عمل و عمل اور عم اس وقت وہ جنت والا کام کر بیٹھتا ہے فد اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے تو ہر بندے کا فیصلہ ہو چکا جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا اور یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنت کا اہل کون ہے اور جنت کے قابل کون ہے اور جہنم کا اہل کون ہے اور جہنم کے قابل کون ہے لیکن اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے دعوت بھیجی انبیاء کو مفوظ فرمایا حجت قائم کر دی ان آیات بینات کے ساتھ اور کتاب و سنت کے علم کے ساتھ حجت قائم کر دی ہے اور ساتھ ساتھ وہ جانتا ہے جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون انسان کو آزادی دی نیکیاں کرو یا برائیاں کرو انسان کو پوری آزادی یا وہ حاصل ہے وہ یہ بات معلوم ہے کہ انسان کا نیکی کرنا یا برائی کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت کتابیں ہے باقی تقدیر میں ہر بندے کا لکھا ہوا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا اسی لیے بات صحابہ سے یہ بات منقول ہے رویا کرتے تھے کہ قلم تو خوش ہو چکی لکھ کر کہ جنت میں ہوں یا جہنم میں ہوں تو مجھے معلوم نہیں میرے بارے میں قلم نے کیا لکھا ہے اور میرے بارے میں خالق کائنات کا فیصلہ کیا ہے ہمیں ہر حال میں شریعت کے احکام کی تعمیل کرنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے عوامر کی تعمیل کرنی ہے باقی اس مسئلے کو زیادہ قریدنا شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے مسئلہ یہیں تک ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء اور رسول کے ذریعے حجت قائم کر دی علم پہنچا دیا ہدایت پہنچا دی جنت اور جہنم کا راستہ واضح کر دیا اور انسانوں کو عملی اعتبار سے آزادی دی ہے آزادی دی ہے وہ انسان کا عمل اللہ کی مشیت کتابیں ہے مگر انسان کو آزادی ہے کہ وہ کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرے باقی اللہ تعالی جانتا ہے کہ جنت کا اہل کون اور جہنم کا اہل کون ہے اب جو جنت کا اہل ہے وہ جنت کا اہل کیوں ہے اور جو جہنم کے قابل وہ جہنم کے قابل کیوں ہے یہ اللہ تعالی کا راز ہے اس راز سے اس نے کسی کو آگاہ نہیں کیا اور اس راز کی کسی کو اس نے اطلاع نہیں دی تو اللہ تعالیٰ کے راز کو کریزنا یا اس تعلق سے جو ہے وہ بات کرنا یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے ہمارا کام یہی ہے کہ شریعت ہمارے سامنے موجود ہے اور ہم عمل کرتے رہیں اپناتے رہیں اور شریعت متعرہ کہ جو بھی احکام ہم تک پہنچیں انہیں عملی جامہ پہنائیں اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اچھے خاتمے کے لیے جو قواعد ہیں ان قواعد پر عمل درآمد بھی ہو توحید پختگی اور کتاب و سنت تمسف یہ اگر دونوں چیزیں موجود ہیں یقین اللہ رس رسول کی طرف سے حسن خاتمہ کی خوشخبریاں موجود ہیں اللہ باپ کو ابھی خدا فرما دے باقی خودکشی کرنے والا انسان جس, جس شخص نے وہ خودکشی کی بعض شاہ رحم تو کہتے ہیں منافق تھا اور اگر منافق نہ بھی ہو تو اللہ تعالیٰ کا عمرِ مقدر ہے خوش خودکشی کرنے والا انسان کیا دائمی جہنمی ہے نہیں اس کی دو صورتیں ہیں اگر وہ خودکشی کو حلال سمجھتا ہے تو یہ کفر ہے پھر وہ دائمی جہنمی اور اگر حلال نہیں سمجھتا ایک معصیت اور گناہ سمجھتا ہے تو پھر اپنے اس عمل کی سزا وہ پائے گا اور بالاخر اپنے توحید و عقیدے کی بنا اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا خودکشی کرنے والا انسان مجرم میں کبیرہ گناہ کا مرثق ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے اور چاہے تو اس کو سزا دے لیکن اگر عقیدہ اور توحید موجود ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فرکت سے اس کو جہنم سے نکال دے گا لیکن اگر اس کو وہ حلال سمجھتا ہے تو پھر یہ اشتحدال معاشیت ہے جو کہ کفر ہے پھر ایسا انسان دائمی جہنمی ہوگا واللہ تعالیٰ وصل الله نبی نا محمد ولی وصحب واحطہ اجمائی